السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ساتھی شروع سے ہوں گے دین سمجھنے کے اندر سیکھنے کے اندر ذوق شوق کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت آپ کے ذوق کے اندر آپ کی طلب کے اندر مزید اضافہ فرمائے اور امید ہے کہ آپ نے کل کا سبق بھی سمجھ لیا ہوگا لہذا اب آپ کی مرضی معلوم کر کے تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور امید ہے کہ کل کے سبق سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ مرضی کیا لفظ ہے کیا سیکھا ہے جی تو چلو مرضی سیکھا بھی معلوم کر لیتے ہیں جی تو لفظ ہے مرضی رضامندی دیکھیے مرمی یون کی طرح ہے نا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر بھی کچھ تبدیلی ہوئی ہے کچھ تعلیم ہوئی ہے تو لہذا ہم اس کو ذرا پیچھے کی طرف لے کر چمتے ہیں جب ہم نے اس کی تھوڑی سی تحقیق کی تو ایک لفظ اس کا ہم نے مادہ جو ہے وہ تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا مادہ ہے رضوان مصدر ہے رضوان ماضی کا سیوا ہے باب سمیا سے رضوان مصدر میں آس استعمال ہوتا ہے تو ماضی کا سیرہ ہوگا راضیہ راضیہ کیوں راضیہ کیوں مصدر تو رضوان ہے تو کیا ہونا چاہیے اس کے مطابق تو مصدر کے مطابق تو راضی ہونا چاہیے ایسے ہی نا لیکن ایک قاعدہ آپ نے پڑھا وا کلیما کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے حرف پر کسرا ہو تو اس واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں لہٰذا اس قائدے کے مطابق ہم نے راضی وا کی واؤ کو یا سے بدل دیا راضیہ ہو گیا کیا نام ہے اس قاعدے کا اس قائدے کا نام ہے دوئیا کا قانون کیا ہے جی دو کا قانون کیونکہ دوئیا یہ بھی اصل میں تھا دو رہی بات تھا ذہن میں آئی ہوگی جی تو ماضی کا سیرا ہے راضیہ اور مظاہرے کیا آئے گا یش ما یا فائلو کی طرح مظاہرے اس کا ہے یا رضوا راضیہ یا جی رزیہ ضا ہونا کیا چاہیے تو اصول کے مطابق اصل کے مطابق ہونا تو یوں چاہیے یو کیا ہونا چاہیے یو زاو لیکن آپ نے ایک قاعدہ پڑھا کہ جو واؤ کلمہ میں تیسری جگہ یا اس سے زیادہ جگہ پر واقع ہو اور اس سے پہلے حرف پر حرکت اس کے مخالف ہو تو اس واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں لہٰذا اس قانون کے مطابق یہاں بھی ہم نے دیکھا قریمہ کے آخر میں واؤ ہے اور اس سے پہلے زواد ہے اور زواد پر فتح ہے حالانکہ واؤ یہ چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے رفتار پیش ہو کیونکہ کہ واؤ تو بنا ہی پیش سے ہے جیسا کہ یا کا کافا یہ ہے علی اس سے پہلے والے حرف پر زبر آتا ہے تو لہٰذا اس اصول کے مطابق ہم نے وا کو یا سے بدلا تو کیا بن گیا یار زاو سے یر زایو اب دیکھیے یا متحرک ہے اور اس سے پہلے حرف پر فتح ہے اور ایک قاعدہ آپ نے پڑھا کہ واؤ اور یا متحرک ہوں اور اس سے پہلے والے حرف پر فتح ہو تو اس وا یا کو الف سے بدل دیتے ہیں جیسے اس کی مثال ہے قوالا سے قولا اسی طرح یا کی مثال بایا آ سے کیا ہوگا با تو اسی اصول کے مطابق ہم نے یہاں بھی دیکھا کہ یارغایو یا متحرک ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر فتح ہے لہذا اس اصول کے مطابق ہم نے آخر سے یا کو کیا کیا سے بدل دیا اور یہ بات میں نے بتلائی کہ یہاں کتابت کے اندر یا باقی ہے اس کے اوپر الف کو کھڑی زبر کی صورت میں ظاہر کر دیا گیا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ اصل نہیں کسی سے بدلا ہوا ہے آپ حضرات تک میری آواز تو پہنچ رہی ہے نا جی تو آپ کی مرضی معلوم ہو گئی چلیں پھر آگے تو اب ایسے بہت سارے سیزے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہی اندازہ لگا لیں گے کہ یہ مرمی کی طرح ہے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے مقویون مقوی یون دیکھیے مرمی کی طرح ہے تو جیسے مرمی اصل میں مرمو تھا ایسے ہی مقویون اصل میں کیا ہے مقبول ان, ان کے اندر اور پہلی واو وہ اپنی حالت پر برقرار ہے تو اسی طرح مرضی اب اس کا سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو گیا کہ مرضی تو مفعول کا وزن مفع آتا ہے مرضن پر ہے اور یوں ہونا چاہیے مرض یون مرض یون پر وزن مفع مرضی یون کیسے بنا تو مرمی والی تعلیل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر کسی جگہ وا یا ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو وا کو یا سے بدل کر یا قیام ادغام کر لیتے تو دیکھیے مرزو ین یون لہذا ہم نے وا کو یا سے بدلا تو مرزو ین سے کیا ہو جائے گا مر ین اب یا کام ادغام کر دیا تو کیا بن گیا مر ین اب یا ہے اس سے پہلے ارف پر زما ہے ذرا ثقیل ہے تو اس لیے اس زما کو بھی کسرہ سے بدل دیا تو کیا بن گیا مرزی جن تو مرمو یون سے مرمی یون مرزو سے کیا ہے مرضی جن اور یہ مرزو یون یہ بھی آخر میں جو یا ہے اصل میں یہ بھی واو ہے اگر ہم اس کے مادہ کی طرف جائیں تو اصل میں یہ بھی کیا ہونی چاہیے واو ہونی چاہیے کیونکہ اس کا مادہ اور واو ہے تو مرزوون اور یہاں جو واو آخر میں تبدیل ہوئی ہے وہ کہ کلمہ میں تیسری یا چوتھی جگہ سے زائد پر واقع ہونے کی وجہ سے سوا کو یا بدلا ہے دیکھیے آخری سیغا موتل نام کے قواعد میں سے آخری قائدہ معطل نام کے قواعد میں سے آخری قائدہ اور اس قانون کا نام ہے تلقین کا قانون کیا ہے جی تلقین کا قانون اس کو سمجھنے سے پہلے ہم علم الصرف عشرف حساب کے اندر جو ہم نے ابواب پڑھے ہیں ذرا ان کی طرف چلتے ہیں سلاسی مجرد کے چھ باب ہیں اور سلاسی مزید فی کے بارہ باب ہیں چنانچہ ان میں سے افعال بھی ہے تفعیل بھی ہے مفعلا بھی ہے آپ نے پڑھا تو ان ابواب میں سے ایک باب ہے تفاول کیا ہے جی باب تفاعل مزید دیکھیے اس باب کو سمجھنے کے لیے مثال پیش کرتا ہوں پھر آپ کو بہت جل سمجھ میں آئے گا تصرف یا تصرف يتصرف تصرفن تصرفا یا تصرف تصرفن تفاعل تفاعلا اس باب کا نام مصدر کے نام پر میں نے بتلایا تو لہذا اس کو کہتے ہیں یہ باب تفاعل ہے تو مصدر کیا ہے تفا تفاعل ماضی کا سیگا ہے اور یا یہ مزارے کا سیگا ہے اور تفاول حالت رفعی میں بغیر کسی عامل کے کیا ہے مصدر ہے تفاعل مصدر ہے اس کو ہم کیا کہیں گے تفاعل تصرف تصرفن تصرفا علا یا تفاعلا علو تفا چونکہ تصرفا صحیح کا سوا ہے اس لیے اس کے اندر کوئی تعلیل نہیں اپنی اصل پر برقرار ہے لیکن ی باب سے ایک مثال ہے تلق کا اس سے پہلے دیکھیے نام قف یا اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا ملاقات کرنا تو ماضی مجرد سے اس کی ماضی آتی ہے لاقیہ سنیا کی طرح لقیجا نہیں بلکہ آخر میں کیا ہوگا یا ہوگا لقیجا ایک منٹ جی یو ہوگا لق اور مظاہرے ہوگا یلقایو اصل میں اور یلقایو سے کوال والا قانون با والا قانون جاری ہوگا تو کیا پڑھیں گے یل ق یا متحرک اس سے پہلے فتح ہے یا کو علی سے بدل دیا لاقیہ یل قمیا یسما باپ سے اسی لام قاف یا مادہ کو جب ہم باپ تفاول پہ لے کر گئے تو تفا جب وزن ہم بنائیں گے اس سے تو چنانچہ لام قفیا اس سے پہلے گے اور عین کلمہ کو مشدد اس کو تشدیب گا؟ اصل میں کیا بننا چاہیے لیکن یا متحرک ہے اس سے پہلے حرف پر فتح ہے لہذا یا کو تلخ سے بدل دیں گے تو ماضی ہوگا تلقا ماضی کیا ہوگا تلقا کسی ماضی کے شروع میں ہم حروف اتین میں سے ایک حرف لگائیں گے اس کو مظاہرے بنانے کے لیے مثال کے طور پر غائب کا سیوا بنانا ہے شروع میں یا لگا دیا تو کیا بن گیا یا تلقا تلقا ماسی کا سیگا تلق کا مزارے کا سیگا تلق کا تھا تلق کا یو بروزن تفا آلو تلقا سے تلق بنا ہے اسی طرح مزارے کی سیوا یا اصل میں تھا یا تلق کا یو بروزن یا اور یا اس سے پہلے فتح ہے اس کو الف سے بدلا ہے بہا والے قانون کے مطابق اس لیے کیا بن گیا سے قا. یہ قانون جو ہے جس سیخے کے متعلق ہے اب میں اس کو آپ کے سامنے پہلے ترتیب سے پیش کرتا ہوں پھر آپ سمجھیں گے کہ واقعی اس قانون کے مطابق یہ لفظ یوں ہے دیکھیے تو مصدر اصل میں کیا ہونا چاہیے تفاون کے وزن پر تلقا یا تلقا کا مصدر آنا چاہیے تلق و یون کیا ہونا چاہیے تلق کو یون تلق کو یون دیکھیے لام فا کلیم کے مقابلہ میں کاف عین کلمہ کے مقابلہ میں اور یا لام کلمہ کے مقابلہ میں اور شروع میں تا زائد ہے تو اس میں بھی تا زائد ہے عین کلمہ اس میں بھی مشدد اس میں بھی مشدد تو ایک عین اور ایک تا زائد ہے اور لام اور کیا ہے قف اور یا یہ حرو اصلی ہیں تا اور کاف اس میں بھی کیا ہے زائد ہے تو تلک کو یون تفا بغیر تعلیل کے پڑھ رہا ہوں بغیر قاعدہ جاری کیے پڑھ رہا ہوں یادہ ہے جس کی وجہ سے اس مستر کی حیت تبدیل ہو گئی اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اسم کے کے میں اگر واو بعد ہو تو اس زما کو کسرہ سے اور واو کو یا سے بدل دیتے ہیں اور یا کو ساکن کر کے گرا دیتے ہیں ہاں تھوڑی سی بات بیان میں تھوڑی سی تصحیح فرما لیجیے تلک کو یون نہیں بلکہ یہ تھا اصل میں تلک کو کو یون نہیں بلکہ یہ اصل میں کیا ہے تلک کو واؤ ہے آخر کے اندر چنانچے कायदा یہ ہے کہ اگر کلیما کے آخر میں واؤ ہو اسم کے آخر میں واؤ ہو اور اس سے پہلے पर پر हो ہو تو واؤ کو یا سے اور پہلے के کے को کو से سے بدل دیتے ہیں اب اسی ترتیب سے ذرا اس کو دوبارہ چنانچے ہمارے سامنے ایک لفظ ہے تلق ون تو دیکھیے آخر میں واو ہے اور اس سے پہلے حرف پر زما ہے چنانچے اس قاعدے کے مطابق واو کو یا سے بدلا اور زما کو کسرہ سے بدلا اور یا کو ساکن کر کے گرا دیا جیسے تلقین کی اصل میں تھا اچھا ایک کام کرتے ہیں وقت بہت کم ہے تو ہم صرف صغیر پڑھتے ہیں آج کے سبق میں اور اس قاعدے کو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم دوبارہ شروع سے آپ کو دوبارہ سمجھائیں گے دوبارہ آپ کے سامنے بیان کریں گے دیکھیے ذرا سرف صغیر دا یا دعوتن دا اصل میں دہاوا تھا ید اصل میں ید تھا لہذا جو قوانین اب تک آپ نے یاد کر لیے ہیں ان کے مطابق دہاوا سے دہا اور ید سے ید بنا ہے داین اصل میں داٮٔ تھا دائن والے قانون کے مطابق دا بنا ہے اصل میں دو تھا اور پہلا قانون جو نے پڑا اس کے مطابق بنا ہے سے یدعا دوارے مجہول کا سیرہ ہے یو اصل میں تھا اور اس سے اور پھر اس سے یدعا بنا ہے دعوتن فاو مد اون اصل میں مد اون تھا ایک جیسے حروف ہیں ایک جگہ جمع ہے اور ان میں سے پہلا ساکم تھا اس لیے پہلے کا دوسرے میں اتغام کر دیا تو کیا ہوا مد اون امر بنتا ہے مزہ چنانچہ حاضر کا سیوا ہے تد او تا کو ہٹایا چونکہ دال ساکن ہے شروع میں حمزہ وصل مضموم لے کر آئے اور امر بناتے وقت آپ نے پڑھا حصہ اول کے اندر کہ اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو لہذا تدعو اس کے آخر میں حرف علت تھا اس کو ہم نے گرا دیا شروع سے تا کو گرا دیا اور اس کی جگہ حمزہ وصل مضموم لے کر آئے اور آخر سے واؤ حرف علت اس کو گرا دیا تو تدعو سے کیا بن گیا ادعو اور نہ ہی لا تا لا شروع میں تدعو کے شروع میں لا لے کر آئے اور لائے نہیں کی وجہ سے بھی چونکہ آخر میں جزم آتا ہے لہذا اگر آخر میں حرف علت ہے تو اس کو گرا دے اس لیے آخر سے تدعو کے آخر سے واؤ کو گرا دیا تو تد او سے کیا بن گیا لا تدعو امید ہے کہ جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں ان کے مطابق یہ سیغے کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور سمجھے ہوں گے اور تفصیل سے انشاءاللہ یہ مکمل سیغے صرف کبیر کی صورت میں تفصیل سے آگے نقشے کے اندر آپ دیکھ بھی رہے ہیں جیسے جیسے ہم نے قوانین پڑھے ان کے متعلق جو باتیں ہیں وہ متعلق تفصیل سے آ بھی رہی ہیں تو انشاءاللہ وہاں دوبارہ بھی تعلیمات تفصیل سے ہم آپ کو سمجھائیں گے اسی کے ساتھ آج کا سبق ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ